إلا على الظالمين والعاقمة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتازوا انفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال تعالى في موضع اخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم کنف دنیا کا ان کا غریب محترم حضرات دینی اور ملی بھائیوں اور ساتھیوں دین کا میں ادنا سے ایک طالب علم ہوں اور ایک کمپنی میں برسر روزگار ہوں کافی حساس شعبے سے جڑا ہوا ہوں باوجود اس کے ایسی کوئی مجلس میں بلایا جاتا ہوں تو الحمد اس کو اپنے لیے شرف و سعادت سمجھ کے حاضر ہو جاتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات جو ایسی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا آج کا موضوع ہے فکر آخرت جیسا کہ موضوع ہے یہ موضوع بہت عام اہم اور وسیع موضوع ہے عام اس لیے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں ہم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور جو بھی پروگرام اس طریقے کا مناقض ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر اس کا جو لب لباب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فکر آخرت اپنی آخرت کی فکر کریں موضوع کوئی بھی ہو توحید ہو اتباعی سنت ہو حقوق والدین ہو حقوق اللہ ہو لیکن آخری جو خلاصہ ہے وہ یہی کہ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرو اہم اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ بہت ہی مختصر ہے اور اصل زندگی جو آنے والی ہے اس کی تیاری کرنا ہے اور وسیع اس لیے کہ بہت وسیع ہے مرنے کے مناظر سے لے کر قبر کے حالات منکر نکیر کے سامنے سوال و جواب عالم برزخ کی ایک لمبی زندگی سور کا پھون جانا بس اور حشر نشر میزان کا قائم ہونا پولیس رات سے گزرنا جنت و جہنم کے واقعات یہ تمام اس میں مشتمل ہے یہ موضوع کے تین عناصر ہیں تین اجزا ہیں پہلا ہے فکر اور دوسری ہے تیاری اور تیسرا ہے نتیجہ اللہ تعالی نے یہ تینوں عناصر کو اور فکر آخرت کے تعلق سے یہ تینوں اجزہ کو سور اسرا آیت نمبر انیس میں بیان کیا اللہ نے فرمایا ومن ارادن مؤمن۔ اب دیکھتے جائیں تینوں اجزا کا اللہ نے ذکر کیا وہ من ارادل آخرہ جس نے آخرت کی فکر کی آخرت کا ارادہ کیا جس نے آخرت کے لیے کانسیپٹ بنایا جس نے آخرت کو اپنے دماغ میں بٹھایا و سلہ سایہ اس کے لیے تیاری کی اس کے لیے کوششیں کی, کی کیسی کوشش سہا لہا سایہ جیسی کوشش کرنے کا ہمیں حق ہے جیسی کوشش کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے اس طریقے سے کوشش کرنا وہ مومن اور اللہ نے آپ ایک شرط بھی رکھ دی ایمان کی حالت میں کوشش اپنے خود ساختہ ذہنوں سے نہیں کوشش اپنے خود ساختہ ارادوں سے نہیں خود ساختہ پلاننگ سے نہیں حالت میں اللہ پر ایمان اللہ کی تحریر پر ایمان امام کائنات کی رسالت پر ایمان اللہ نے یہاں پہ جو ایک لفظ ذکر کیا یہا, یہ بہت اہم ہے اور خاص طور پر ہم لوگ اجنبی لوگ پردیسی لوگ اس چیز کو بڑے, بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ہم اپنے ملکوں سے اپنے گھر پریوار سے اپنی فیملی سے دور لکم آئش کے خاطر یہاں پہ آئے ہوئے ہمیں طرح طرح کی زندگی ہمیں طرح طرح کی ضروریات پیش آتی ہے وہ ضروریات ہمیں خود حل کرنا پڑتا ہے اب کھانا پکانے کا لے لیں کھانا پکانے کے لیے ایک انسان چولہے پہ ہانڈی جلا چڑھاتا ہے اگر وقت سے پہلے اتار لے تو کھانا کچا رہ جائے گا روٹی کچی رہ جائے گی سالن کچا رہ جائے گا اور وقت سے زیادہ رکھ دے تو کھانا گل جائے گا یا جل جائے گا بد مزہ ہو جائے گا بے مزہ ہو جائے گا اللہ نے اسی لیے لفظ استعمال کیا وسا اللہ <سَعْيَا> یعنی انسان زندگی کے ہر شعبے میں ویسی کوشش کرے جیسی کہ مطلوب ہے ایسا نہ سمجھے کہ میں نماز میں پابند ہوں میں روزے میں پابند ہوں میں مکے میں آ کے حج عمرہ اپنے خاتے میں اپنے حساب میں بڑھا لیا ہوں اور حقوق میں میں پیچھے ہوں والدین کے ساتھ میں حقوق کرتا ہوں نافرمانی کرتا ہوں پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ مشتبہ ہے پڑوسیوں کے میں حق ادا نہیں کرتا ہوں دیگر احباب کے میں حق ادا نہیں کرتا ہوں یہ اس درجے کی تیاری نہیں ہوئی جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے وہ سہا لہا اور ایمان کی حالت میں اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے نتیجے کے طور پہ فرمایا فلائی کا کان سائی مشکورا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فلا کا کان سائی ہوں مشکورا نتیجے کے طور پر رزلٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے طور پر یہ بیان کیا یہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی کوششیں ایسی لوگوں ایسے لوگوں کی جد و جہد ایسے لوگوں کے مساحی زمین کی ہم قدر کرتے ہیں ایک مثال اور دیتا ہوں فکر آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے اس نے ہمیں دنیا میں زندگی کے مزے لینے کے لیے نہیں پیدا کیا افاصب تم انما خلق نہ تم آبس و اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے یہ تم سمجھ بیٹھے ہو کہ یوں ہی بیکار اور باطل لہو و کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے تم ہمیں تمہارے تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ تمہیں اپنے کیے کا سوال و جواب کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا ایک مثال کے ذریعے میں ایک بات سمجھاتا ہوں ہمارے بچے جن کو ہم تعلیم کے لیے اسکول مدرسے کالج یونیورسٹی تک پہنچاتے ہیں ان کے پیچھے ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے بچہ سالانہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اس کے لیے ہم بڑی جستجو کرتے ہیں بڑی جد و جہد کرتے ہیں اپنی جمع وابستہ سالانہ امتحان کل یا پرسوں ہے جس کے رزلٹ سے آپ اور ہم کافی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں جب اس بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ امتحان کی گھڑی بالکل سر پہ آن پڑی ہے وہ بچہ کھیل و کود میں مشغول ہے وہ بچہ لہو و میں مشغول ہے وہ بچہ کرکٹ اور فٹ بال میں مشغول ہے وہ بچہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ مشغول ہے موبائل اور انٹرنیٹ پہ مشغول ہے وہ بچہ اپنے وقت کو ضائع و برباد کر رہا ہے آپ کو غصہ آ جاتا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں تمبی کرتے ہیں بیٹا ہماری پوری جمع پونجی تمہارے اوپر لگی ہے کئی ایک احباب کو میں جانتا ہوں جنہوں نے آخری سالانہ امتحان کے لیے اپنے بچوں کے داخلے کے لیے اپنے گھروں تک کو بیچ دیا ہے ہم آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں لیکن وہ بچہ جس کے پیچھے آپ نے اتنی محنت محنتیں جس کے پیچھے آپ نے اتنی پوجی لگائی ہے وہ بچہ جب کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے اپنے وقت کو ضائع کرنے لگتا ہے آپ کو فکر دامنگیر ہو جاتی ہے یہ بچہ ممکن ہے سالانہ امتحان میں فیل ہو جائے اور میری جمع پوجی میرا راشن مال خسارے میں آ جائے اللہ تعالی نے اسی طریقے سے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم لوگوں کے حساب کا لوگوں کے لوگوں کے حساب و کتاب کا لوگوں کے سوال و جواب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولطنز مت لگ یہ وہ آیت ہے جو امام حضرات ام حضرات اکثر نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اور ہم آپ نماز جب سے پڑھ رہے ہیں جب سے عنایتوں کو سنتے ہیں اللہ فرماتا حشر میں ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ول تنظر ما قدمت لغت اللہ نے شفقت کے ساتھ آپ کے آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر یہ فرمایا ول تنظور نبسم قدمت لگت ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے اللہ نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے غد اگر غد یعنی قریب کل کسی معاملے میں ہم اگر کسی اپنے ساتھی سے پوچھے کوئی معاملہ درپیش ہو کوئی حاجت روائی کا کوئی مشورہ کوئی دیگر کوئی امور میں آپ پھنسے ہوئے ہو آپ اپنے کسی ساتھی سے جا کے کہیں میرا یہ مسئلہ ہے میرے پاس یہ معاملہ ہے آپ کا وہ ساتھی جس کے پاس آپ سوال کے لیے جس کے پاس آپ امید کے ساتھ گئے ہیں, وہ کہیں ٹھیک ہے کل آؤ آپ کو یقین بڑھ جاتا ہے کہ کل یعنی قریب ہے میرا معاملہ حل ہونے کے لیے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا بول تنظور مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نام سے یہ ایک جنرل سا سوال پوچھا کہ تم بتاؤ ہوشیار کون ہے دانا کون ہے اگر ہم سے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے تو آپ ہم کیا جواب دیں گے جس کے پاس مالو زیادہ ہے جس کے پاس بڑا عہدہ ہے چاپڑوسی سے حاصل کرے یا کسی دیگر ذرائع سے رشوت سے یا جو بھی طریقے سے آپ اس کو زمانے کا کاکی آدمی یعنی بنا کر جانیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ کل قیامت کل مرنے کے بعد کی جو تیاری کرتا ہے اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے وہ انسان سب سے زکی ہے سب سے فتیم ہے سب سے ہوشیار ہے سب سے کئی سب سے دانا ہے دنیا میں ایک انسان دنیا کی آج کی فکر نہ کرے کوئی بات نہیں آج کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنا بینک بیلنس نہ بڑھائے کوئی بات نہیں آج کی فکر کرتے ہوئے اپنے لیے حالی شان نہ تیار کرے کوئی بات نہیں لیکن ایک انسان جس کے پاس فکر آخرت ہو جائے جس کے پاس کل کی تیاری کا جذبہ ہو جائے کل کی تیاری میں وہ ہماتن مصروف رہے کل کی تیاری کی فکر اس کو دامن گیر رہے اللہ کے نظر میں وہ بہت ہی محترم ہے دنیا میں گرچے وہ کالا کو لوٹا ہو دنیا میں گرچے وہ کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو جو غربتوں میں جیا ہو دنیا میں گرچے اس کے رشتہ دار کم ہو لیکن اللہ کے نظر میں اس کی ویلو بہت زیادہ ہے ہے <سطنی> کہ نہیں میرے بھائیوں فکر آخرت پیدا کریں اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں اللہ فرماتا ہے یا اتقوا یا ایو الدین یادینارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اپنے بیوی بچے کو اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہاں پہ ایک نکتا سمجھتے چلے آپ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں اگر ہم سمجھدار ہیں ہم نماز کے لیے آتے ہیں ہم اپنے بیوی بچوں کی نماز نہیں پڑھتے ہمارے بیوی بچے کیسے جہنم کی آگ سے بچیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں اور قطاج مجاہد کہتے ہیں یا ایدین انفسکم بی افہال اپنے آپ کو بچاؤ اپنے عملوں کے ذریعے سے اپنے نیک امال کے ذریعے سے وہ اہلی اور اپنے اہل خانہ کو اپنے وسیعتوں اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے گھر میں اگر بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے آپ ان کے نماز نہیں پڑھ رہے آپ ان کی نماز پڑھ بھی نہیں سکتے لیکن آپ ان کو وسیعت کرتے رہے ان کو نصیحت کرتے رہے وامر کبھی سلاح دبھی یہ فکر آخرت کا سب سے اہم طریقہ ہے کہ انسان خود احمان خیر کر کے آگے آئے اپنے آپ کو جہنم کی فکر کرے جہنم سے بچنے کی فکر کرے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کا حکم دیتا رہے آج زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اور آپ کو جو اپنے خاندان کا اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہم آپ ہی اپنے بیوی بچوں کو دنیا کی لہو و لب میں مشغول کرنے کے ذرائع اور وسائل مہیا کرتے ہیں اب دیکھیں بہت سالوں کو شعور پیدا ہو جاتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے مسلمان اس کے بغیر جی نہیں سکتا کیونکہ یہ حد فاصل ہے کافروں اور مسلمان کے درمیان میں باوجود اس کے وہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے وقت میں دیکھتے رہ رہا ہے کہ بچے دوسرے امور میں مشغول ہیں کوئی میچ دیکھ رہا ہے کوئی سیریل دیکھ رہا ہے کوئی نیٹ پہ سرفنگ کر رہا ہے کوئی دیگر آن کام میں ایسے لہو, لہو, لہو کے والے کام میں مشغول ہے جسے اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونا باوجود اس کے منع نہیں کرتا یہ yeah. اس کا ذمہ دار یہ آدمی بلکہ یہ وسائل لو لا لانے والا وہ ٹی وی وہ انٹرنیٹ وہ دیگر وہ وسائل جو دنیا کی زندگی میں مشغول کرنے والے جو آخرت میں اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے یہ لانے والا شخص یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انف اور تشریح میں تفصیل میں بے فالکم اپنے عملوں کے ذریعے سے بیوی بچوں کو بھی اس کا قائل بنائے بیوی بچوں کو بھی آپ آخرت کی طرف مائل کریں فکر آخرت میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے ایک انسان اگر نیکی کی طرف گامزن ہونا چاہے اور اس کو دنیا کی محبت اس کے, اس کے پلے میں دنیا کی محبت ہے تو کبھی بھی نیکی کی طرف گامزن نہیں ہو پاتا اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنا قلوب کا اپنے اذہان کا تذکیہ کرتا ہے اپنے آپ کو چیک کرتا ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے رب کو یاد کرتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن یہ سب کب نہیں کرتا ہے بل تو اسی رون دنیا کیوں نہیں کرتا ہے شخص کامیاب نہیں ہونا چاہتا رب کو یاد نہیں کرنا چاہتا نماز نہیں پڑھنا چاہتا اپنا تذکیہ نہیں کرنا چاہتا وجہ اللہ نے خود بیان کی بل تو سرون الحایات دنیا کیوں کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ایک انسان کے پلے میں اگر فکر آخرت کا جذبہ نہیں ہے ایک انسان اگر آخرت کی فکر کا حامل انسان نہیں ہے تو اپنی زبان سے کہے نہ کہے لیکن اپنے عمال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے دنیا سے محبت ہے آخرت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ایک انسان اگر اس کے فکر اس کے پاس فکر آخرت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے اب دیکھیں موزن اذان دے رہا ہے حی اللہ حی تعلی ح ایک انسان کے کان سے بات ٹکرا رہی ہے یہ ندا آ رہی ہے موزن کی اعزان اس کے کانوں میں گونج رہی ہے لیکن وہ اپنی دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں کیونکہ اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ دنیا کی محبت یہ زبون میں سے نہ جائے یہ فائدہ وقتی میں ہٹنا جائے مجھے میں سے مستفید نہ ہو جاؤں وہ نماز پڑھنے کے وہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے میرے بھائیو الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم سعودی عرب کی اس سرزمین پر برسرے روزگار ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ آپ دیکھیں اطراف میں دیکھیں کہیں بھی جا کے دیکھیں یہاں پہ ازان کے وقت ازان کے وقت کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے محلات شاپنگ مال دکانیں سب بند کر دی جاتی ہے یہ کانسپٹ لے کے اپنے ملکوں میں جائیں لوگوں کو بتائیں بھائیو اللہ کی ندا آ گئی اللہ کی کامیابی کا پیغام آ گیا اللہ کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے آپ بھی اپنی دکان اپنے کاروبار کو بند کریں اس طریقے یا کانسپٹ جب آپ لے کے جائیں گے اپنے ملکوں میں تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہونا ہے دیکھیں ہمارے ملکوں میں نماز اذان دیگر احمد خیر کی طرف خاص طور نماز کے معاملے میں لوگ اتنے متصاہر اتنے کمزور ایک انسان کی دکان صبح کھلتی ہے تو آخری وقت جو بھی اس کا ہوگا اس وقت کے درمیان بندی نہیں ہوتی ہے اللہ نے اسی چیز کو فرمایا بل تو الحیات دنیا بل آخر تو خیر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہا اے اللہ کے نبی آپ عمر سے زیادہ عمر دراز لگتے ہیں عمر سے زیادہ عمر دراز لگتے ہیں الحمد الحرم کہا جاتا ہے فکر انسان کو ادا بوڑھا کر دیتے امام کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کی امامت کا شرف ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سید العظم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن لیوا کا حمد کا جھنڈا لیوا الحمد ان کے ہاتھ میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ انہیں عطا کیا ہے لیکن کیا فرماتے ہیں سیدنی صحیح بات ہے میں برا دکھ رہا ہوں میرے چہرے سے یہ آسان نظر آ رہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں بوڑھا کس لیے ہو گیا ہوں دنیا کی محبت میں نہیں بوڑھا ہوا ہوں خود سرے ہود پڑھتا ہوں سابقہ امت کے واقعات پڑھتا ہوں سابقہ نبیوں کے تقلیب کے حالات پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں دلوں پہ غم تاریخ ہو جاتا ہے اس لیے بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے بوڑھا لگتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فکر آخرت کا جذبہ اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کئی جگہ پر کہ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا دنیا والوں کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اس قدر عبادت اس قدر عبادت راتوں کو اس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کی پیر میں ورم آ جائے کرتا فکر آخرت دیکھیں امام کائنات ہے جذبہ دیکھیں مائی عائشہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ عتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے اللہ تعالی نے گناہ سب معاف کر دیے باوجود اس کے آپ اتنی محنت کرتے اتنی ریاضت اتنی عبادت اللہ کے نبی وسلم فرماتے افلا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اگر ہمارے اور آپ کے اندر یہ نماز پڑھنے کا جذبہ ہے یہ نماز کی طرف ہم راغب ہیں دیگر امان خیر کی طرف راغب ہے ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کا ہماری ہمارے پاس رغبہ ہے دلچسپی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ یا مقلب القلوب ثبت بھی کل بھی اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اس پہ ثابت قدم رکھ کب پدا نہیں آخر یعنی کب انسان کا مزاج کس بنیاد کو لے کر پلٹ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے حساب اے اللہ تو ہمارا آسان حساب لے آسان حساب حتاشہ رضی اللہ علیہ نے پھر کہا اے اللہ کے نبی آسان حساب سے کیا مراد ہے آسان حساب سے کیا مراد ہے کوئی بتائے آسان حساب سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پوچھے ہی نہیں جا لکھ اللہ کے سامنے پیش اللہ تعالیٰ ناما مان دے انسان آگے پڑھے آپ سوچ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سی بہ نو کی شا جس کا حساب لیا جائے گا اس سے مناقشہ کیا جائے گا من نو کی شا جس کا مناقشہ کیا جائے گا اس کو آداب سے دوچار ہونا پڑے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب آپ, آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان پاس سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا جب تک کے میدان حسر میں اس کے پیر ہلیں گے نہیں اگر اللہ تعالی ہم سے ہماری عمر کے بارے میں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اگر ساٹھ ستر سال کی زندگی کم و بیش ہے اللہ تعالیٰ پوچھ لے ان سالوں کے بارے میں ان مہینوں کے بارے میں ان دنوں کے بارے میں ان گھنٹوں کے بارے میں ان منٹوں کے بارے میں ان سیکنڈوں کے بارے میں ہمارے پاس جواب ہے پھر جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے چلو ٹھیک ہے آپ بتاؤ جوانی کیسے گزاری اس کا بھی حساب ہے اللہ تعالیٰ پوچھ لے کمائی کا بورا پوچھ لے کہاں سے کمایا کیسے خرچ کیا دو طریقے کا سوال اللہ تعالیٰ کو ہم جواب نہیں دے پائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھ لے ہمارے علموں کے بارے میں کتنے سارے لوگ آئے اس یہاں پہ درس دیا کتنی کتابیں ہم نے پڑھی کتنے آڈیو لیکچر سنے کتنے ویڈیو لیکچر سنے دین کی بہت ساری باتیں ہمارے تک پہنچ گئی باوجود اس کے ہم کوتا ہے ہمارے علم کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ اتنے سارے سوالات کر لے دنیا میں کوئی بڑا آفیسر علاقے کا کوئی ایجنسی کا کوئی بڑا کمشنر ڈی ایس بی اچانک گھر بلا لے اور گھنٹہ دو گھنٹہ اپنے آفس میں رکھ کے انسان کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے بلا وجہ اگر وہ بے قصور ہے تو بھی اس کے اوپر ہے داری ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے انسان ان سوالوں کا جواب دینے کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے اسی کے لیے ایسے احمال کرے کہ اللہ تعالی ان خوش نصیبوں میں سے بنائے ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سہائے کے نیچے جگہ نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے میرے بھائیو اللہ تعالی نے فکر آخرت کے تعلق سے قرآن میں بے شمار جگہوں پر جہنم کا ذکر کر کے ترہیب لوگوں کے اندر ڈر پیدا کیا جنت کے حسین نظارے کا ذکر کر کے لوگوں کے اندر پیدا کی اللہ تعالیٰ قرآن میں, فرماتا ہے جو میں نے آج پڑھی ان نہیں پڑھی انسان اللہ فرماتا ہے یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس مثال کے پیش نظر ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو سالا سالانہ امتحان میں فیل ہونے سے بچنے کے لیے اپ اس کو رغبت دلاتے ہیں بیٹا اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اپنے وقت کو مثبت استعمال کرو اللہ تعالی اسی طریقے سے فرماتا ہے یا ایھا الناس تقوا ربکم ان زلزلۃ الساعه سینعظیم اے لوگوں تم اللہ سے تم رب کے اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس کا زلزلہ بہت عظیم ہے۔ جہنم کی اور نیکی کان دادا کسی بات سے لگا لے بہت ساری باتیں یہ موضوع بہت وسیع ہے اگر اس پہ کئی نشستیں بھی بلا دی جائے تو کم ہے جہنم کیا ایک بات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے اور بھی کہیں کوئی کئی بات آ سکتی ہے کہ جہنم میں جلنے والے کسی ایک بندے کو اس دنیا میں لے آیا جائے ایک بندے کو صرف جہنم میں جلنے والے کسی ایک بندے کو اس دنیا میں لایا جائے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بدبو اس کی تعفن اس کی کراہیت اس کا بدنما چہرہ اس کی بسورت کی دیکھ کر انسان سارے کے سارے مر جائیں ایک انسان اللہ مستح میرے بھائیو آخرت کی تیاری کریں یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ دن... جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے صحابہ کرام نے فرمایا انکانت لکانت کافی ہے یہ آگ میں اگر کوئی ہم کو دے سو پچاس دو سو ہزار دس بیس ہزار ریال دے کہ بھائی آدھے گھنٹے اپنے ہاتھ کو رکھ دو ہم اور آپ اس کے متحمل ہیں ایک چنگاری دنیا میں اگر آ جائے تو دنیا کو ختم کرنزر نبسما قدمت لی فکر آخرت بہت اہم موضوع ہے میرے بھائیوں میں نے کہا نا کہ آپ جتنے بھی دروس سنتے ہیں جتنے بھی پروگرام یہاں پہ پر منعقد کیے جاتے ہیں اس کا جو سمری خلاصہ ہے وہ یہی کہ اپنے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کریں کوئی بھی منزل آسان نہیں ہے اب دیکھیں اللہ تعالی نے قبر کی بات قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے بارے میں دیکھیں کوئی بھی منزل آسان نہیں انسان کے مرنے کے بعد یہ دنیا دارالعمل حس صادب نے معاذ رضی اللہ عنہ ایک بہت جیو قدر صحابی ہیں یہ واحد شخصیت ہے دنیا میں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آرش الہی جمبش میں آ گیا اور روح قبض ہونے کے بعد اللہ تعالی نے استقبال کے خاطر آسمان کے ساتھ تو دروازے کھول دیے فرشتے کو کہیں بھی کھٹکھٹانے خٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے ان کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو بڑا ہلکا جنازہ حالانکہ کافی لحیم شہیم انسان تھے کافی مضبوط جسے والے انسان تھے صحابہ کرام نے اسی طاقت کے ساتھ اٹھانا چاہا دیکھا بہت ہلکا جنازہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی یہ تو کافی لحیم شہیم کافی وزن دار انسان ان کا جنازہ ہم نے اٹھایا لگا ہی نہیں کہ ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ وسلمایا غیرکم تمہارے علاوہ لوگوں نے ان کو اٹھا رکھا ہے ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے فرشتے ان کی جنازوں کو اٹھا رہے ہیں تمہیں ظاہر لگ رہا ہے کہ تم نے اٹھایا بادرن فرشتوں نے ان کے جنازے کو کندا دیا ہوا دفن کرنے کے بعد اور حت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار موقع پر ان کو جنت کی خوشخبری دی جب قبر پہ آتے تو بے تحاشر ہوتے بے تحاشر ہوتے یہاں تک کہ ان کی داریاں تر ہو جاتی لوگ ان سے پوچھتے اے عثمان جہنم کے مناظر کا ذکر آتا ہے تم نہیں روتے حشر کی حملہ کا ذکر آتا ہے تم نہیں روتے یہ قبر پہ آنے کے بعد تم اتنا کیوں روتے ہو فرمایا پہلی منزل ہے یہ انسان کی تو ساد معاذ کے دفن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کافی دیر تک ان کے لیے استقامت کی دعا کرتے رہے صاحب کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج ساز ابن معاذ کے قبر پر اتنا دیر تک اتنے وقفے تک دعائے مفرت کرتے رہے دعائے استقامت کرتے رہے وجہ کیا ہے دیکھیں ہم آپ کتنے غافل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ساز ابن معاذ ہیں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اور تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ و فرمایا جب ان کو دفن کر دیا گیا قبر میں ان کو بکچا قبر دونوں قبر کے دونوں پاٹ دونوں حصے آپس میں مل گئے اور اتنا لہیم اور سعیم انسان بال کے برابر ہو گیا دیکھیں آپ ہم نے دعا کی اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دعا کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ کر دیا ہر ایک آگے کا ہر ایک منظر اب حشر کے میدان کو دیکھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے میں جو جانتا ہوں آخرت کے بارے میں اگر تم جان لو لبکی تم کثیرا والا صاحب تم کہ تم زیادہ رویا کرو گے اور گے نہیں تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے گی تم اپنے آرام کے بستروں کو چھوڑ دو گے میرے بھائیو اب حشر کے میدان کی و... کا نظارہ دیکھ لے اللہ نے فرمایا والروح رج فی یوم کانقار پسند آج ہماری یہ معمولی زندگی और मक्के में हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है इंसान चेक करते रहता है आज का टेम्परेचर कितना है इंसान जवान के वक्त में कड़ी खड़ी धूप के वक्त में मक्के के किसी पहाड़ी के चोटी पर जाके कुछ देर घंटा दो घंटा गुजार के आए पर है हसर के मैदान کی مسافت پہلے دیکھی اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تارج الملائی ایک دو سال نہیں کتنے سال پچاس ہزار سال اور سورج ایک میل کی دوری پہ ایک میل کی دوری پہ رابی کہتے ہیں پتہ نہیں میل سے کیا مراد ہے آنکھ میں لگانے والے سورمے کی سلائی یا وہ مسافت یہ مسافت بھی اگر لے لو دور کا تو اڑھائی کلومیٹر تقریبا تقریباً اتنا ہی بنتا ہے انسان پسینے میں شرابور اگر نیک عمل نہیں کریں گے اگر اچھے عمل نہیں کریں گے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں نہیں جٹائیں گے تو دیکھیں آپ یہ کیفیت دیکھیں پچاس ہزار سال اور دن بھی کیسے اللہ نے فرمایا کال فرا دن بھی ماتا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر پچاس ہزار انٹو ایک ہزار دیکھ لے کیفیت بڑا آسان ہے مسلمان ہونا میرے بھائیوں ان چیزوں کو نوٹ کریں اپنے دامن میں فکرے آخرت کا جذبہ پیدا کریں تیاری کریں ایسا نہیں کہیں پہ ہمارا معاملہ وہاں پہ الجھ جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اتنا قریب کر دیا اور پچاس ہزار سال ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال کے برابر گردانا کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں پھر جہنم آگے اس سے پہلے پر سراف میزان لوگوں کا لوگوں کے سامنے لوگوں کا اللہ کے سامنے تمام مخلوقات کا جمع ہو جانا ننگے کھڑے ہو جانا رضی اللہ کے نبی تمام کے تمام لوگ جب بے لباس ہوں گے تو سب ایک دوسرے کے شرم کو دیکھتے رہیں گے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا معاملہ کہیں اس سے زیادہ سنگین ہوگا میرے بھائی فکر آخرت کا جذبہ پیدا کریں یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ دنیا میں کوئی بھی گلتی کرنے سے پہلے کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يَوَخِرُهُمْ لِيَوْمِن تَشْخَسُ بِهِ الْأَبْثَارِ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لوگوں تم غافل نہیں رہنا تم یہ نہیں سمجھ جانا کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو رات کے اندھیرے میں تم کمرہ بند کر کے کوئی غلط تصویر دیکھ رہے ہو کوئی غلط فلم دیکھ رہے ہو تم نماز کو چھوڑ رہے ہو تم لوگوں کے حقوق کو حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ بیٹھنا کہ اللہ غافل ہے انسان جب دنیا میں گناہوں میں پڑھنے سے پہلے اس آیت کو اپنے سامنے بالکل اپنے سامنے رکھ لے اللہ فرماتا ہے اللہ کو تم غافل نہیں سمجھو تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری ہر باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے عمل کے تعلق سے ایک بات اور میں بتاؤں کہ انسان جو کہتا ہے نا اس کی فلم ہی بنتی ہے جیسے فلم بن نہیں ہے ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا اننا کنہنا نسخہ بناتے بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن وہاں پہ ہی بے یعنی فضول کی حجت کریں گے کہیں گے میں نے ایسا کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فوراً ریل چلا دے گا بولے دیکھو قرآن کی یاد کا ترجمہ انا کنڈا نستن سے مما کن تم میرے بھائی اور آخرت کی فکر کا جذبہ کریں پیدا کریں دنیا کی محبت انسان کو ہمیشہ فکر آخرت میں حائل ہوتی ہے دنیا کی محبت سے انسان نیکی کے کے نیکی کی طرف گامزن نہیں ہوتا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وہل ہیا تو دنیا ان متعل دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے اَنَّمَا اِنَّمَا دنیا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دنیا کی زندگی بالکل کھیل کود تماشا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حت ابن حت ابن عمر ہت عبداللہ ابن عمر کے کنڈے کو پکڑ کے اے عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کاندھے کا غریب او آبر اے عبداللہ ابن عمر تم تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی انسان رہتا ہے ہم اتنے کمانے کے باوجود یہاں پہ گھر خریدنے کی نہیں سوچتے سوچتے ہم اتنے کمانے کے باوجود یہاں پہ پردیسی ہی ہیں یعنی اس کے لیے مثال دے رہا ہوں میں بڑا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی نہیں سوچتے اللہ نے دنیا میں ہی دنیا کی مثال دی دنیا کے بارے میں کہ جس طریقے سے ایک پردیسی آدمی ابھی ہمارے درمیان کوئی اجنبی آدمی آ جائے آپ پوچھ بیٹھتے ہیں یہ کون ہے اسی طریقے سے دنیا میں ہمیں جینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او آرو سبھیل جس طریقے سے رستا کراس کرنے والا پل کراس کرنے والا فوراً گزر جاتا ہے اس طریقے سے دنیا میں رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے بارے میں ایسی ہے یعنی دنیا کی حقیقت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو فکر آخرت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں بہت ساری مثالیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے جب اٹھے تو بدن میں پورا داگ بھی اس کے نشانات بھی آ گئے کسی نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے گدے بنوا دیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات کرتے ہو ہماری مثال دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے کوئی درخت کے نیچے کوئی بندہ آیا سخت گرمی کے عالم میں تھوڑی دیر ٹھہرا چل لیا ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا دنیا کی حقیقت اگر اللہ تعالی کے نظر میں کچھ ہوتی تو اللہ تعالی کافر کو کبھی بھی ایک گھوٹ پانی نہیں دیتا کوئی بھی حقیقت نہیں دنیا کی عبداللہ ابن عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ کنفی دنیا کا ان کا غریب اور وہاں تو عبداللہ ابن عمر اپنے کسی ساتھی کو دیکھتے تو کہتے اذا اسباہ فلا فلاں درل و اذا جا فلا تھا فلاں فلاں درل سباہ اے فلا اے میرے ساتھی جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہیں کرو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہیں کرو وہ خود من ما و خود من مرضی کلی سیاحتی من حیاتی کلیماوتی وہ من سیاحتی کلیما یعنی صحت والی زندگی سے پہلے اپنی مرض والی زندگی کے لیے کچھ تیار کر لو. اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ تیار کر لو میرے بھائی آخری تعالیٰ اللہ تعالی پھر نتیجے کے طور پر اب اتنی باتیں ہوئی فکر آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی بیان کیا نتیجہ بھی بیان کیا نتیجہ کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلف سندہ پت الموت اب دنیا کی زندگی ہم نے جیسی تیسی گزار لی اللہ تعالیٰ کو ہمیں موت دینا ہی دینا ہے کل نفس دائقہ الموت انما توفون اجورکن یوم القیام فمن زحزیان النار و او دخل الجنہ یہ ریزلٹ ہے کہ دنیا کا ہر انسان ہر حادمی اس کو موت کا مزا چکھنا ہے اس کو اپنے ہر چھوٹے بڑے کیے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے جواب دے ہونا ہے فمن زحزیان النار و او دخل الجنہ یہ ریزلٹ ہے جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اپنے نیک عمل کے ذریعے سے وعود خیل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا اپنے نیک عمل کی وجہ سے فقط فاس یہ ریزلٹ ہے یہ نتا نتیجہ ہے اللہ تعالی نے دوسری ایت میں فرمایا و من یاتیہ و من یاتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائک لهم الدرجات العلا جنات عدن من تحت من جو اللہ کے سامنے مومن بن عمل کے کے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پر جنت دیں گے اور اس سے پہلے میں اللہ نے فرمایا وہ میتی اناتی انیاتی کوئی شخص اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کر گنہگار بن کر کافر بن کر اپنے خواہشات نفسانی کی اتباہ کر کے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے سامنے آئے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے اس کا مقدر جہنم ہے لا ولا تو جہنم میں انسان مرے گا بھی نہیں کیوں اتنی سخت ترین اتنی سنگ اس کو عذاب دیا جائے گا اب دنیا میں دیکھیں کوئی انسان اگر غربت میں افلاق میں افلاس میں بدحالی میں پریشانی میں گزارتا ہے زندگی کوئی سے پوچھتا ہے بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے کیا جواب دیتا ہے چھن والی زندگی گزر رہی ہے یعنی زندگی کا مزہ جب ہے انسان کو جب اس کے پاس راحت ہو جب اس کے پاس شہادت ہو اگر راحت ہو شہادت نہیں ہے تو دنیا میں انسان جینے کے بعد بھی م... م... اپنے آپ کو مردار محسوس کرتا ہے تو یہ نتیجہ ہے فکر آخرت کا جذبہ پیدا کریں کوشش جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے امام کائنات نے کر کے ہمیں بتایا ویسی ہم کریں نتیجہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل قیامت کے دنات دنیا میں مختلف گروہ مختلف جماعتیں ہیں لیکن کل قیامت کے دن صرف دو ہی گروہ ہے فریقُن فل جنّت و فریقن فی سعید یا تو شقی ہے جس کے لیے جہنم اللہ نے تیار کر رکھا ہے یا سعید ہے نیک بخت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا